اعوذ باللہ من فی حیات اور اے عقل والو تمہارے لیے برابر کا بدلہ لینے لینے ہی میں زندگی ہے تاکہ تم قتل و غارت سے بچو اذا حضر الموت خیرا حقا علی تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اگر وہ مال چھوڑنے جا رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے یہ متقیوں پر لازم ہے فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ پھر جو شخص اس وسیعت کو سن لینے کے بعد بدل دے تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہوگا جو اسے بدلیں گے بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے فن فمن او عَلَيْهِ اولا اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ پھر اگر کسی کو وسیعت کرنے والے کی طرف سے حق تلفی یا کسی گناہ کا ڈر ہو اور وہ ان میں صلح کروا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے الَّذِينَ الَّذِينَ مِن <تَتَّقُونَ> اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ رکھنا اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم مستقی بن جاؤ اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف قبول دیت یا اقضے دیت کے بعد قتل بھی کر دے تو یہ سرکشی اور زیاتی ہے جس کی سزا اسے دنیا و آخرت میں بھگتنی ہوگی کیونکہ ایسا کر کے اب وہ خود ظالم بن گیا ہے اس لیے ظالم کی سزا کا وہ مستحق ہو گیا ہے جب قاتل کو یہ خوف ہوگا کہ میں بھی کساس میں قتل کر دیا جاؤں گا تو پھر اسے کسی کو قتل کرنے کی جرت نہیں ہوگی اور جس معاشرے میں یہ قانون قصاص نافذ ہو جاتا ہے وہاں یہ خوف معاشرے کو قتل و خون ریزی سے محفوظ رکھتا ہے جس سے معاشرے میں نہایت امن اور سکون رہتا ہے اس کا مشاہدہ آج بھی سعودی معاشرے میں کیا جا سکتا ہے جہاں اسلامی حدود کے نفاذ کی یہ برکات الحمد موجود ہیں کاش دوسرے اسلامی ممالک بھی اسلامی حدود کا نفاذ کر کے اپنے عوام کو یہ پر سکون زندگی مہیا کر سکیں پھر وصیت کرنے کا یہ حکم آیات مواریث کے نظول سے پہلے دیا گیا تھا اب یہ منسوخ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ قد آقا کل حق حق حقہ فلا وسیط الوارثن بہوالِ جامع ترمیزی حدیث نمبر دو ہزار ایک سو بیس وسن ابنِ حدیث نمبر دو ہزار سات سو تیرہ اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے وہ رسا کے حصے مقرر کر دیے ہیں مطلب بس اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں صحیح بخاری کے ایک باب کا عنوان ہے لا وصیت علی وارسن قبل حدیث 2747 البتہ اب ایسے رشتے داروں کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے جو وارث نہ ہو یا راہ خیر میں خرچ کرنے کے لیے کی جا سکتی ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ حد سلسط ایک تہائی مال ہے اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی بحوالے صحیح بخاری حدیث نمبر 6733 پھر جنو مائل ہونا کا مطلب ہے غلطی یا بھول سے کسی ایک رشتے دار کی طرف زیادہ مائل ہو کر دوسروں کی حق تلفی کرے اور اس سے مراد ہے جان بوجھ کر ایسا کرے بہوالے ایسر تفاصیر یا اس سے مراد گناہ کی وصیت ہے جس کا بدلنا اور اس پر عمل کرنا اور اس پر عمل نہ کرنا ضروری ہے اس سے معلوم ہوا کہ وصیت میں عدل و انصاف کا اہتمام ضروری ہے ورنہ دنیا سے جاتے جاتے بھی ظلم کا ارتکاب اس کی اخروی نجات کے حوالے سے سخت خطرناک ہے پھر سیام سوم روزہ مستر ہے جس کے شرع معنی ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے صرف اللہ کی عبادت کی نیت سے اسی کی رضا کے لیے رکے رہنا یہ عبادت چونکہ نفس کی تہارت اور تزکیے کے لیے بہت اہم ہے اس لیے اسے تم سے پہلے امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا اس کا سب سے بڑا مقصد تقوی کا حصول ہے اور تقوی انسان کے اخلاق و کردار کے سوارنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں ایاما معدودات فمن كان منکم مریضا او علا سفر فعدت من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وان تصوم خير لكم ان كنتم تعلمون رزقينتي के चंद پھر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو اس کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے پھر اگر کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے کہیں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو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 اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ <تَشْكُرُونَ> رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کی واضح اور حق کو باطل سے جدا کرنے والی دلیلیں ہیں پھر تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے اور جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر کرو اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف تو یہ یہاں یہ بیمار اور مسافر کو رخصت دے دی گئی ہے کہ وہ بیماری یا سفر کی وجہ سے رمضان المبارک میں جتنے روزے نہ رکھ سکے ہوں وہ بعد میں رکھ کر گنتی پوری کر لیں پھر یوتیقوںہ کا ترجمہ یا مطلب نہایت مشقت سے روزہ رکھ سکیں کیا گیا ہے یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے امام بخاری حدیث نمبر چار پانچ سو پانچ نے بھی اسے پسند کیا ہے یعنی جو شخص زیادہ بڑھاپے یا ایسی بیماری کی وجہ سے جس سے شفا یابی کی امید نہ ہو روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کرے وہ ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ دے دے لیکن جمہوری مفسرین نے اس کا ترجمہ طاقت رکھتے ہیں طاقت رکھتے ہیں ہی کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں طاقت رکھنے والوں کو بھی رخصت دے دی گئی تھی کہ اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو اس کے بدلے ایک مسکین کو کھانا دے دیا کریں لیکن بعد میں شہروف السم کے ذریعے سے اسے منسوخ کر کے ہر صاحب طاقت کے لیے روزہ فرض کر دیا گیا تاہم زیادہ بوڑھے دائمی مریض کے لیے اب بھی یہی حکم ہے کہ وہ فدیہ دے دیں اور حاملہ حمل والی اور مرزیہ دودھ پلانے والی عورتیں اگر مشقت محسوس کریں تو وہ مریض کے حکم میں ہوں گی یعنی وہ روزہ نہ رکھیں اور بعد میں روزے کی قضا دیں بحوالِ تحفظ احوضی تحفۃ الحوضی شرح جامعہ الترمیزی تحت حدیث 715 پھر جو خوشی سے ایک مسکین کے بجائے دو یا تین مسکینوں کو کھانا کھلا دے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے پھر رمضان میں نزول قرآن کا یہ مطلب نہیں کہ مکمل قرآن کسی ایک رمضان میں نازل ہو گیا بلکہ یہ ہے کہ رمضان کی شب قدر میں لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر اتار دیا گیا اور وہاں بیت العزت میں رکھ دیا گیا وہاں سے حسب حالات تیئس سالوں تک اترتا رہا بحوالِ ابن کثیر اس لیے یہ کہنا کہ قرآن رمضان میں یا للت القدر یا للۂ مبارکہ میں اترا یہ سب صحیح ہے کیونکہ لوہ محفوظ سے تو رمضان ہی میں اترا ہے اور للت القدر اور للۂ مبارکہ یہ ایک ہی رات ہے یعنی قدر کی رات جو رمضان ہی میں آتی ہے بعض کے نزدیک اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی رمضان ہی میں نزول قرآن کا آغاز ہوا اور پہلی وہی جو غار حرامی آئی وہ رمضان میں آئی بہر صورت قرآن مجید اور رمضان المبارک کا آپس میں نہایت گہرا تعلق ہے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں حضرت جبریل سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے اور جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ نے رمضان میں جبریل کے ساتھ دو مرتبہ دور کیا رمضان کی تین راتوں مطلب 23, 25 اور 27 میں آپ نے صحابہ کو با جماعت قیام بھی کروایا جس کو اب تراویح کہا جاتا ہے بحوال صحیح سنن ترمیزی حدیث نمبر آٹھ و صحیح سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1100 یہ تراویح آٹھ رکعت میں ویتر کیا یہ تراویح آٹھ رکات مع وطر گیارہ رکات تھیں جس کی صراحت حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے جو قیام اللیل للمروزی میں ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے ملاحظہ ہو صحیح البخاری حدیث نمبر گیارہ سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیس رکعت تراویح پڑھنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی ہو مجھ سے دعا کرے بس چاہیے کہ وہ بھی میرے حکموں کو مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائیں اوہ فتاب فتح بل فتح فالآن باشروهن وبتغوا ما كتب الله لكم وبتغوا ما كتب الله لكم وكونوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها تمہارے لیے روزے کی رات کو اپنی عورتوں کے ساتھ صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم اپنے آپ سے خیانت کرتے کرتے تھے چنانچہ اس نے تم پر توجہ فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا اس لیے اب تم ان سے ہم بستری کر سکتے ہو اور اللہ نے تمہارے لیے جو لکھ رکھا ہے وہ تلاش کرو اور کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ تمہارے لیے صبح کی سفید صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے واضح روشن ہو جائے پھر تم روزے کو پھر تم روزے کو رات تک پورا کرو اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھو تو اپنی عورتوں سے ہم بستری نہ کرو یہ اللہ کی حدیں ہیں لہذا تم ان کے قریب مت جاؤ اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں اسی طرح بیان فرماتا ہے تاکہ وہ متقی بنیں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف تو رمضان المبارک کے احکام و مسائل کے درمیان دعا کا مسئلہ بیان کر کے یہ واضح کر دیا گیا کہ رمضان میں دعا کی بھی بڑی فضیلت ہے جس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے خصوصاً افطاری کے وقت کو قبولیت دعا کا خاص وقت بتلایا گیا ہے بہوالۂ مسند احمد دوسری جلد 445 صفحہ اور جامع ترمیزی حدیث نمبر 3598 و سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1753 بحوال ابن کثیر تاہم قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ ان آداب و شرائط کو ملحوظ رکھا جائے جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئیں جن میں سے یہ دو جن میں سے دو یہاں بیان کیے گئے ہیں ایک اللہ تعالیٰ پر صحیح معنوں میں ایمان اور دوسرا اس کی اطاعت و فرما برداری اسی طرح احادیث میں حرام خوراک سے بچنے اور خوشو و خضو کا اہتمام کرنے کی تاکید کی گئی ہے پھر ابتدائی اسلام میں ایک حکم یہ تھا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد عشاء کی نماز یا اس سے پہلے سونے تک کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کرنے کی اجازت تھی سونے کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد ان میں سے کوئی کام نہیں کیا جا سکتا تھا ظاہر بات ہے یہ پابندی سخت تھی اور اس پر اور اس پر اور, اور اس پر عمل مشکل تھا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ دونوں پابندیاں اٹھا لیں اور افطار سے لے کر صبح صادق تک کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کرنے کی اجازت مرحمت فرما دی اور رفتو سے مراد بیوی سے ہم بستری کرنا ہے الخیط الابیض سے صبح صادق اور الخیط الاسود سیاہ دھاری سے مراد رات ہے بحوالِ ابن کثیر مسئلہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حالت جنابت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے کیونکہ فجر تک اللہ تعالیٰ نے مذکورہ امور کی اجازت دی ہے اور صحیح بخاری و صحیح مسلم کی روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے بحوالِ ابن کثیر پھر یعنی رات ہوتی ہے غروب شمس کے فورم بعد روزہ افطار کر لو تاخیر مت کرو جیسا کہ حدیث میں بھی ہے روزہ جلد افطار کرنے کی تاکید اور فضیلت آئی ہے دوسرا یہ کہ وسال مت کرو وسال کا مطلب ہے ایک روزہ افطار کیے بغیر دوسرا روزہ رکھ لینا اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سختی سے منع فرمایا ہے بحوالۂ صحیح بخاری حدیث نمبر 1965 پھر احتکاف کی حالت میں بیوی سے مباشرت اور بوس و کنار کی اجازت نہیں ہے البتہ ملاقات اور بات چیت جائز ہے عیا فی المساجد مساجد اس بات کی دلیل ہے کہ احتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے چاہے مرد ہو یا عورت ازواج متحرات نے بھی مسجد میں اعتکاف کیا ہے اس لیے عورتوں کا اپنے گھروں میں احتکاف بیٹھنا صحیح نہیں البتہ مسجد میں ان کے لیے ہر چیز کا مردوں سے الگ انتظام کرنا ضروری ہے تاکہ مردوں سے کسی طرح کا اختلاط نہ ہو جب تک مسجد میں معقول محفوظ اور مردوں سے بالکل الگ انتظام نہ ہو عورتوں کو مسجد میں اعتکاف بھیٹنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے اور عورتوں کو بھی اس پر اسرار نہیں کرنا چاہیے یہ ایک نفلی عبادت ہی ہے جب تک پوری طرح تحفظ نہ ہو اس نفلی عبادت سے گریز بہتر ہے فکر کا اصول ہے درعلم فیصدی يقدم على جلب المصالح مطلب مصالح کے حصول کے مقابلے میں مفاسد سے بچنا اور ان کو ٹالنا مقدم ہے یعنی عورت کی عصمت کا تحفظ جو فرض ہے اس کے لیے نفلی عبادت سے زیادہ ضروری ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعلمون اور تم اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ اور انہیں حاکموں کے پاس نہ لے جاؤ تاکہ تم لوگوں کے مالوں میں سے کچھ مال گناہ کے ساتھ کھاؤ حالانکہ تم جانتے ہو يسألونك عن الاهل التي قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بياتت البيوت من ظهورها وليس البر بياتت البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقوات البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون اي نبي اب سے چاند کے احوال کے متعلق سوال کرتے ہیں کہہ دیجئے وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے اوقات مقررہ ہیں اور نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے گھروں میں ان کے پچھواڑوں کے طرف سے آؤ بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی پرہیزگاری اختیار کرے اور تم اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ وہ قاتل ان اللہ لا يحب المعتدين اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو مطلب جہاد کرو جو تم سے لڑتے ہیں اور تم زیادتی نہ کرو بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وقوتلوہم حيث ثقفتموہم واخرجوہم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين <تصفح> اور تم انہیں جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کر دو اور تم انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں ان نکالا اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت گناہ ہے اور تم اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت گناہ ہے اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑیں پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو تم انہیں قتل کرو ایسے کافروں کی یہی سزا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یہ ایسے شخص کے بارے میں ہے جس کے پاس کسی کا حق ہو لیکن حق والے کے پاس ثبوت نہ ہو اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر وہ عدالت یا حاکم مجاز سے اپنے حق میں فیصلہ کروا اور اس طرح دوسرے کا حق غصب کر لے یہ ظلم ہے اور حرام ہے عدالت کا فیصلہ ظلم اور حرام کو جائز اور حلال نہیں کر سکتا یہ ظالم عند اللہ مجرم ہوگا بحوال ابن کثیر پھر انصار جاہلیت میں جب حج عمرے کا احرام باندھ لیتے اور پھر کسی خاص ضرورت کے لیے گھر آنے کی ضرورت پڑ جاتی تو دروازے سے آنے کی بجائے پیچھے سے دیوار پھلانگ کر اندر آتے اس کو وہ نیکی سمجھتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نیکی نہیں ہے بہوالے عصی سر پھر اس آیت میں پہلی مرتبہ ان لوگوں سے لڑنے کی اجازت دی گئی ہے جو مسلمانوں سے آمادہ کتال رہتے تھے تاہم زیادتی سے منع فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلح مت کرو عورتوں بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرو جن کا جنگ میں حصہ نہ ہو اسی طرح درخت وغیرہ جلا دینا یا جانوروں کو بغیر مصلحت کے مار ڈالنا بھی زیادتی ہے جن سے بچا جائے بہوالے ابن کثیر پھر مکہ میں مسلمان چونکہ کمزور اور منتشر تھے اس لیے کفار سے کتاب ممنوع تھا ہجرت کے بعد مسلمانوں کی ساری قوت مدینہ میں مشتمع ہو گئی مدینہ میں مشتمع ہو گئی تو پھر ان کو جہاد کی اجازت دے دی گئی ابتدا میں آپ صرف انہیں سے سے لڑتے جو مسلمانوں سے لڑنے میں پہل کرتے اس کے بعد اس میں مزید توسیع کر دی گئی اور مسلمانوں نے حسب ضرورت کفار کے علاقوں میں بھی جا کر جہاد کیا قرآن کریم نے ابتدا یعنی زیادتی کرنے سے منع فرمایا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو تاکید فرماتے کہ خیانت بد اہدی اور مسلح نہ کرنا نہ بچوں عورتوں اور گرجوں میں مصروف عبادت درویشوں کو قتل کرنا اسی طرح درختوں کے جلانے اور حیوانات کو بغیر کسی مصلحت کے مارنے سے بھی منع فرماتے بہوال ابن کثیر و صحیح مسلم حدیث نمبر 1731 و حدیث نمبر 1744 حئی س ثقیف جہاں بھی پاؤ کا مطلب ہے تمکن تم من کی مطلب ان کو قتل کرنے کی قدرت تمہیں حاصل ہو جائے بحوال عیسرت ففاثیر من حئی سخرجو یعنی جس طرح کفار نے تمہیں مکہ سے نکالا تھا اسی طرح تم بھی انہیں مکہ سے نکال با نکال باہر کرو چنانچہ فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے انہیں مدت معاہدہ ختم ہونے کے بعد وہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیا گیا فتنے سے مراد کفر و شرک ہے یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے اسی لیے اس کو ختم کرنے کے لیے جہاد سے گریز نہیں کرنا چاہیے پھر حدود حرم میں قتال منع ہے لیکن اگر کفار اس کی حرمت کو ملحوظ نہ رکھیں اور تم سے لڑیں تو تمہیں بھی ان سے لڑنے کی اجازت ہے